سنا ہے لوگ اسے بھر کے دیکھتے ہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے سنا ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے درد کی گاہک کے چشمے نازس کی سنا ہے درد کی گاہک کے چشمے نازس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے سنا ہے درد کی گاہک کے چشمے نازس کی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 ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات اسے چاند تکتر رہتا ہے ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تللیاں ستا سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہش ہے اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے ہش ہے اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں. <تصفح> سنا ہے حش رہے اس کی غزال سی آنکھیں <تصفح> سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے سو اس کو سرم و فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں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 تو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے سال ہے جبی اس کی سنا ہے آئین آئین سال WWE ہے جبی م. اس کی جو سادہ دل ہے اسے سنا ہے آئین تم سال ہے جبی اس کی جو سادہ دل ہے اسے بن صبر کے دیکھتے ہیں سنا ہے چشم تصور سے دشتے امکان ہے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 سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں وہ صرف قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں وہ صرف قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں کہ اس شجر پہ شگوفے سمر کے دیکھتے ہیں بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے کافلہ دل کا بسک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا سرحروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں سرحروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہش سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہش مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی شیستان سے متصل ہے بھائی مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا طباف کرتی ہے رکے تو گردشیں اس کا طباف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا طباف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں کسی نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کبھی کبھی درو دیوار گھر کے دیکھتے ہیں کسی نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کبھی کبھی درو دیار گھر کے دیکھتے ہیں کہانیاں <سؤال> ہی صحیح سب مبال گئے ہی صحیح کہانیاں <سؤال> ہی صحیح سب مبال گئے ہی صحیح اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں کہانیاں <سؤال> ہی صحیح سب مبال گئے ہی صحیح اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اب اس کے شہر میں ٹھہرے کہ کوچ کر جائیں